بسم الحم الحمیم الحمد صلی اللہ علیہ محمد محترم محرم محترم خران گرانی شکلا سلسلہ درس میں سے درس نمبر تین آج آپ حضرت کے مبارک کانوں تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہوں اب باقاعدہ کے باب بابطہ شروع ہو رہی اور اس میں سب سے پہلے حضرت شاست محمد نوحش قرآن آیات جو کہ تحرت سے مربوط ہے غزو غسل تیمم سے مربوط ہے ان آیات کو آپ ذکر فرما رہے ہیں اور ان کا ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن میں مجموعی طور پر غلو غسل کے بارے میں تیمم کے بارے میں یہی آیتیں ہیں طالب نو سب حضرت شاشد محمد نواش نے یہاں بیان فرمایا ہے اور یہ درست نمبر تین جو ہے فق الحت بائی نے جو فقہ چھپا ہے تجمہ کیا اس کا صفحہ نمبر تین پہ ہے سترہ اوسط ہی شروع ہو رہا ہے تو باب و تحرت کے معنی پاکی کے معنی میں ہے اور اس پاکی میں جو ہے یہاں حضرت شاشر محمد نرواشہ دونوں پاکی ارادہ کر رہے ہیں باطنی پاکی اور ظاہری پاکی جبکہ اصل بعض تو اس سے ظاہری پاک ہی یعنی وضو غسل کے ذریعے سے انسانی جسم کو تعمیر کے ذریعے سے پاک کرنا یہ مراد ہے یہاں پر اور ہر چند جو ہے طارت باطنی کا ایک تصور بھی اسلام کے اندر خصوصاً تصور عرخان اور تصور کے درمیان موجود ہے جو کہ توبے کے ذریعے سے میسر ہوتی ہیں ہاں جی توبہ کرنے کے بعد عبادت و بندگی کے ذریعے سے انسان کی باطن کو گناہوں سے اور برے اخلاقیات سے پاک کیا جاتا ہے تو اس کا بھی تھوڑی سی ہاں شا سے توبے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں لیکن اصل بعض ہمارا ظاہری پاک ہی ہے وضو کے بارے میں غصول کے بارے میں اور تیمون کے بارے میں ہے یہاں ایک نقطہ لوگوں کو کتاب کی خلافت کے سی افتتاحی کے شروع میں, میں بتانا چاہتا ہوں باب و میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے دو حدیث ہیں ایک جگہ فرمایا الحیا و من المان حیا جو ہے ایمان کا جس ہے یعنی ایک جگہ ہی آیا ایمان جو ہے سراپا حیا ہے اور ایک جگہ اللہ حیاف الدین دین میں حیا نہیں ہے تو ان دونوں حدیثوں کا مقصد کیا ہے تو حرماتے الحیا و مین الین سے مراد مجموعی طور پر حیا ہے انسان جو ہے برے کاموں سے انسان کے اندر ایک حیا نامی ایک قوت ہے شرم نامی ایک اللہ نے ایک ہمارے اندر ایک فطرتن ان ایک چیز رکھا ہوا ہے جو کہ انسان ایک بندے مومن صاحب ایمان ہاں اور صاحب اخلاق اور مقام اخلاق کے مالک لوگ جو ہیں اس حیا کو گناہ جب سامنے آتے ہیں تو اور برے اخلاقیات جب سامنے آتے ہیں تو اس کا یہ حیا کا پہلو بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سو گناہوں سے بچاتے ہیں برے اخلاقیات سے اس کو بچاتے ہیں اس اس یہاں حیا سے یہ مراد ہے جس کا ہر سرج میں بندے مومن میں ہونا ضروری ہے اگر حیا ہند نہ ہو تو انسان ہر گناہ آسانی سے کر پائیں گے ہر برے اخلاقیات کا آسانی سے مرتکب ہو جائیں گے لہذا حادیثی مبارک میں بھی ہے ہاں جی اللہ کے نبی حرماتے تم لوگ اللہ سے حیا کرو کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے سارے اعمال سے آگاہ ہیں خواہ تم تنہائی میں ہو خواہ خلود میں ہو خواہ جلود میں ہو خواہ اکیلا ہو خواہ لوگوں کے مجمع میں ہو جہاں بھی ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لہذا اللہ سے حیا کرو شرم کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس طرح کی عادی سے مبارکہ موجود ہے پرانی بہت سے آیات سے بھی ایسے مفاہم اخذ کیے جا سکتے ہیں تو ایک تو یہ حیا ہے دوسری حیا فلما اللہ فی الدین اس سے مراد یہ ہے دین کے احکام سیکھنے میں دین کے جو ہے شریع احکام سیکھنے میں بھی فرمائی حیات نہ کرو کیونکہ انسان کبھی انسان کو ایک مسئلہ نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے لیکن شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتے ہیں ہاں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتے ہیں نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ اس حکم پر غلط عمل کرتا رہتا ہے اس حکم پر تو اس وجہ سے اس کی عبادت حصول حصوصاً وضو غسل میں اگر انسان غلط وضو کرتے رہیں غلط غسل کرتے رہیں غلط تعموم کرتے رہیں تو اس کی نماز باطل ہے وضو باطل ہوا تو نماز باطل ہے ہاں ووٹ سے ووٹ بھی گناہیں انسان کے اوپر آ سکتی ہے اس سے تہارت غلط ہونے پہ اس لیے جو ہے یہ تحارت کا موضوع مجموعی تو پر شہری احکام کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے لازم ہے تو اس میں کچھ احکامات جو نہیں آتے انسان کو ان کو سیکھنا انسان پہ لازم ہے اور پوچھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے تاکہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں سمجھ کر عمل کریں جان کلا عمل کریں <تصفح> میرے محترم مکرم قاہران گرامین یہ ایک حقیقت ہے ہمیں ایک بات سمجھنا نہایت ضروری ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے اور عمل بھی صحیح عمل کرنا ضروری ہے جان کلا عمل بھی صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے ہانہی ورنہ غلط عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں عمل باطل ہوگا اور ہمارے آخرات آسارے میں چلا جائے گا اس لیے عمل جان کر کرنا ضروری ہے لہٰذا فیقی احکامات میں سے کچھ احکامات ہمارے عام عرف کے اعتبار سے کچھ چیزیں باعث شرم محسوس ہوتی ہے یقینی بات ہے لیکن جو ہے شریعت کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں کو ہمیں اللہ کے دین کو سہنے کے خاطر ہاں جی جس طرح اس حادی حرما اللہ حیاف دین دین سیکھنے میں حیا نہیں ہے تو مسائل پوچھیں جانیں تاکہ ہم حکم کو جان کر عمل کریں اس میں حیا معنی ہو کے نہ پوچھیں اور ہم دین سے نابلت رہیں اور حکم پر غلط غلط سے عمل کریں تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے اس لیے ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو حضرت شاہ سید اس باب کے شروع میں فرما باب و تحرت کے معنی پاکی کے معنی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیش صفحے میں اللہ کے قلام پاک سے تالت سے متعلق آیات بیان فرما رہے ہیں فرما لیں قعال اللہ تعالیٰ قعال آئے گا فرمایا کہا اللہ اللہ نے تعالیٰ وہ ذات جو بلند مرتبہ والی ہے بلند مرتبہ والی ذات نے فرمایا کیا فرمایا یہ فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ يحب یہ التوابین و المت طاہری یہ قرآن آیت ہے ہاں جی یہ سورہ بقرا آیت نمبر دو سو بائیس یہاں حوالہ لکھا ہے اور اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی ان نہ کا جہاں بھی آئے گا بے شک کمانے میں شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں اس کو حرف تاکید بولتے ہیں تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کے ذات یہی بہت دوست رکھتا ہے چاہتا ہے کن کو اتواوینہ ان لوگوں کو جو توبہ کرتے رہتے ہیں توبہ گزار لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں انسان کی گناہ کیا ہے انسان کی روح پر ایک دھاغ ہے دبا ہے روح کو نجس کرتے ہیں یعنی روح پر منفی اثرات ڈالتے ہیں اس کے اندر کو اندر خباصتیں پیدا کرتے ہیں لیکن جب بندے نے توبہ کر لیا اللہ نے ہمیں ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے وشیرہ رکھا تو وہ کیا ہے توبہ ہے انسان سچی توبہ کرے اللہ کی درگاہ میں شرمندگی اپنے گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کریں اور شرمندگی کا اظہار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ اس گناہ کو ہندہ میں ہرگز نہیں کروں گا تو پھر اس وعدے کے ساتھ جو ہے اور عمل بھی اس پر کرنے کی کوشش کیا تو سمجھو آپ کا توبہ ہو گیا ہاں آپ کا توبہ ہو گیا اور آپ اللہ کی نظر میں توبہ گزار ہیں اور توبہ ہر گناہ پر کرنا توبہ کرنا واجب ہے مستحب نہیں ہے توبہ کرنا واجب حکام سے کیونکہ توبہ سے انسان کی گناہ باسی جاتے ہیں ہماری باطن پاک ہوتی ہے ہاں جی اور لہٰذا توبہ کرنے والوں کو اللہ نے پسند فرمایا فرماتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات یوں ہی بدوست رکھتا ہے تواون توبہ کرنے والوں کو وہ ہیبو اور دوست رکھتا مت پاک صاف رہنے والوں کو اس مت میں پاکی بھی ہے صفائی بھی ہے کیونکہ بعض موقعوں پر صفائی حاصل نے پاکی نہیں ہے آپ نے ایک گندگی کو اپنے جھاڑو کو پوچھے سے صاف کیا ہاں تو وہ صاف ہو جائے گا لیکن پاک تو اکثر چیزوں کو پانی ہی کے ذرعہ سے ان چیزوں کو پانی کے ذریعہ سے پاک کرنا ہے وہ پانی ہی کے ذریعے سے پاک ہوگا لہٰذا اسلام میں صفائی بھی مطلوب ہے چنانچہ ان نظافت من ایمان صفائی ایمان کا جوس ہے اور پاکی بھی بات چیتوں کے لیے تو صفائی کافی نہیں ہے پانی کے ذریعے سے پاک کرنا ضروری ہے تو فرمان جو لوگ ہیں وہ یوں ہی بوردوش رکھتا ہے متحرین پاک صاف رہنے والوں کو تو توبہ گزاروں کو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے توبہ کے ذریعے سے باطن کو پاک کرنے والے روح کو پاک کرنے والوں کو اللہ دو سکتا ہے اور روزو غسل کے ذریعے انسان اپنی باطن کو اپنی ظاہر کو جسم کو لباس کو پاک رکھنا بھی اللہ کو پسند پسندیدہ ہے فرمایا یہت تحرین اب اس میں چونکہ آپ آیت کے اندر دیکھو تو اللہ نے توبہ کا ذکر پہلے فرمایا یہ فرما کر اور مت تحریرین ظاہری پاکی صفائی اور پاکی کا ذکر بعد میں فرمایا تو حضرت شاہد اس میں اس سے توضیح دے دیں کہ چونکہ توبہ جو ہے انسان کے باطن کے پاکی ہے اور یہ حقیقی پاکی ہے اس لیے اس کو اللہ نے اہمیت دیتے ہوئے پہلے ذکر فرمایا پھر متطاہرین تہارت ظاہری پاکی ہے تو اس باطن کے مقام میں یہ ظاہر ہے اس حقیقی کے مطابق اس کو مجازی کہیں اس لیے اس کا ذکر بعد میں فرمایا چونکہ جو ہے وہ توبہ باطن کے باطین کی پاکی ظاہر کے پاکی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر فرمائیں شرشید اسی توجہ دے رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں قدمت توبہ اللہ تطہ یعنی اللہ نے اس کے اندر مقدم کیا ہے پہلے ذکر کیا ہے مقدم کیا توبے کو ظاہری پاکی پر کیوں یعنی توبہ کے ذکر پہلے کیا ظاہری پاکی کا ذکر بعد میں کیا وجہ وجہ اہمیت کی وجہ سے چونکہ توبہ کیا ہے تحارت الباطنت ایک پاکی ہے باطن کے پاکی ہے اور حقیقت اور حقیقی پاکی ہے حقیقی بات باطن, باطن کے پاکی ہے وہ حاضر اور یہ اور یہ یعنی کیا ہے انسانی تحارت ظاہری طہارت اور یہ یعنی یعنی جو ظاہری پاکی ہے وہ تحالت الظاہریتن یہ ایک ظاہری پاکی ہے جسم لباس کو پاک کرنا ہے مجازیت اس حقیقی کے مقابلے میں مجاز کا تو اس لیے چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے تو وہ اہمیت زیادہ ہے اس اس کو باطنی پاکی حقیقی پاکی سے تعویر کیا اس کے مقابلے میں حالانکہ مطلوب ہے ظاہری ہاں پاکی بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بہت عبادتیں نہیں کر سکتے لہٰذا اس کو اس کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہاں ہاں جی اس کو مجازی تعویر اور ظاہری پاکی سے تعبیر کیا تو اب بربط اور انہا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہری پاکی کو طہارت سے تعبیر کیا ابرا یعنی عبادت میں لایا الفاظ میں لایا بیان کیا بت تحریری لفظ تہارت کے ساتھ انہا ظاہری اور مجازی پاکی کو جسم لباس کو دہ کے صاف کرنے کو لفظ تہارت سے بیان کیا ہے ہاں؟ اور باقی باطین کی تو, تو باطنی اور حقیقی تو پاکی کو توبے سے تعبیر کیا تو توبہ جو ہے انسان کو ہمیشہ ہر گناہ پہ توبہ کرنا ضروری ہے اور اگر انسان سے غلطی سے توبہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ توبہ کریں سو دفعہ توبہ کریں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ مانا نہیں ہے زین گرامی توبہ ہمیشہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ توبہ پر رہیں اور سے انسان استغفار پڑھیں خل اللہ ربی واتو بولیں یہ خود یہ خود توبہ کے الفاظ ہیں یعنی سچائی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ یہی لفظ پڑھیں تو بھی ہے ہر خرچ جو ہے ہمارے دعوت شریف میں توبے کے مخصوص الفاظ ذکر کیا ہے اس کو آپ اگر آپ پڑھیں جب بھی انسان سے خطا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ جامع الفاظ سے کامل الفاظ سے اس کو پڑھیں ورنہ استخر اللہ حضور قلب کے ساتھ استخل اللہ ربی منکل کل بات و لہ پڑھ لیں تو یہ خود ایک توبے کے بہترین الفاظ سے جامع الفاظ ہیں انہیں الفاظ میں بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے آتے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درخت میں بیان کریں گے چونکہ آپ لوگوں کو زیادہ بیان کریں گے تو تھوڑا سا ہاں شروع شروع ہے ابتدائی مراحل ہے اور موبائل بھی اس میں زیادہ اگر دے دیں تو سن نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے میں زیادہ زیادہ پندرہ منٹ سولہ منٹ سے زیادہ کا درخت دینا مشکل ہو رہا ہے تاہم ادھر اسے بھی ایک تھوڑی سعت کا توجہ دے دوں مزید جو ہے وکال عزت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا مزید آتے ہیں یا الزین عام ہو اے ایمان والو اے ای وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ایزا کم تمہیں چلاتے ہیں جب تم نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے کیا کریں وضو کرو تو اس میں وضو کے اعضا بتا لیں فخص دو لوگ وضو اپنے چہروں کو وہ جو وجہ کے جمع ہیں کم تم سب کے معنی میں تم سب اپنے چہروں کو دوھلو لو و اے دیا گم اے دن یا کی جمع ہے ہاں جی اور کم تم سب کے معنی میں ضمیر ہے اے یا اور تمہارے ہاتھوں کو دوہ لو علمرافی کے چہرہ تو جس اور میں جسے چہرہ بول رہا ہے اس سے کو دینا ہے باقی ہاتھوں میں چونکہ ہاتھ انسان کے ادھر اس کے حصہ زیادہ تھا کلائی سے نیچے بھی کوہنیوں سے نیچے بھی اور اوپر سے نیچے اس لیے اس کو مین فرمایا وہ دیا تم ہاتھوں کو دہلو اے لل مراف کی کوہنیوں تک ومسا اور پھر مسا کرو بے روز تمہارے سر کے کچھ ایسے کو واہ اور پیروں کو بھی مسا کرو اے لل کاونی تاہنوں تک یعنی تاہنوں تک مسا کرو یہاں تک جو ہے وہ ان کن حالت ہو حتّہ ہارو تو پانی کے ذریعے سے حالت حاصل کرو یعنی غسل کرو وہ ان کو مرض اور اگر تم بیمار ہیں اولا سبرن یا تم یہ آیت جو ہے ان شاء اللہ کل تو دن جو آخر تک تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تب یہیں پر میں اتفاق کروں گا وہ ان کو تم جنوباً فتح ہر تک آج کا ہمارا درس ہے اگر تم پر جناوت کی حالت طارف ہو جائیں تو غسل کے ذریعے سے اگر غسل کا پانی میسر نہ ہو تو تیمم کے ذریعے سے خود کو پاک کرو یہیں پر دعا کرتا ہمیں شریعت کے رموضات کو سمجھنے کی توفیق عطا